اے نب کی بی بیو جو تم نے سری حیا کے خلاف کوئی جرت کرے اس پر اوروں سے داوا عذاب ہوگا اور یہ اللہ کو اسان ہے